بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المسلمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا اصحاب الصلاه والسلام عليك يا رسول الله والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى يا حبيب الله صلیات والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ و علی االہ و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ و علیه و علیه یا رب اديس مائی برادرز اینڈ لیڈرز اف مدنی چینل لیٹس سٹارٹ بیوٹی فل اجتماع ود دی گڈ انٹینشنز از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساج نیت المؤمن خیر من عملي intention of مومن is better than action تو آئیے نیت کرتے ہیں انشاء اللہ کہ فار دا سیک آف اللہ ول will ان شاء in this اجتماع from start till end اللہ yeah. یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ کانشیس کے ساتھ توجہ کے ساتھ اول تو آخر اجتماع میں شرکت کریں گے موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے ممکن ہوا تو جس طرح اتحیات کے اسٹیٹ میں بیٹھتے ہیں روزانو بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کے بیان سنیں گے جن کے لیے پوسیبل ہو وہ دو گانو بیٹھ جائیں ماشاءاللہ جب تھک جائے تو تو جیسے چاہے بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ شاء با ادب بیٹھنے کی برکتیں کمائیں گے بچو بیٹے اسلامی بھائیوں مدری چرل کے ناظرین بالخصوص آج مدری چرل کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ جس فیضان مدینہ میں ہم جمع ہیں یہ الحمدللہ للہ فورد میں لندن میں دعوت اسلامی نے یہ جگہ لی ہے اور انشاءاللہ ان کریب اللہ نے چاہتا اس کو عظیم الشان فیضان مدینہ میں بھی تبدیل کریں گے انشاءاللہ تو یہ بڑی کاوش ہے دعوت اسلامی کی اور ایک مختصر سے عرصے میں یہاں کے رہنے والے عاشقان رسول نے ہمیں سپورٹ کیا اور ماشاءاللہ اس رمضان میں احتکاف کا سلسلہ بھی رہا تراوی کے معاملات بھی رہے اللہ کریم ان تمام اسلامی بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جس جنہوں نے اس فیضان مدینہ کی تعمیر میں اس کو خریدنے میں اپنا حصہ ملایا سے پاک کا خلاصہ ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے آلہ اللہ کریم ان سب کو جنت میں آلہ محل اتا فرمائے گروز so اپ an with the سلاد اینڈ ٹیکس اٹ blessed court of Allah subhanahu wa ta'ala then Allah azza wa dal says take this salat inside the grave of my bondsmen this salat will invoke استغفار for the reciter and that person's eyes will remain cool seeing it یہ درود واپس اس درود پڑھنے والے کی کبر میں لے جاؤ تو یہ درود آسمانوں کی طرف جاتا ہے میرے آکا فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے اس درود کو میرے بندے کی کبر میں لے جاؤ یہ درود اپنے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا رہے گا آل آل اور اس بندہ خاص کی آنکھیں اسے دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی سبحان اللہ میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں چاہیے کہ درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں کہ ہمارا درود نبی پاک علیہ سراق کے دربار میں پہنچایا جاتا ہے یار آقا کی بارگاہ میں ایک سمجھیے حاضری کا یہ خاص طریقہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک اپنی زندگی کا حصہ بنائیں آئیے مل کر محبت کے ساتھ با واضح بلند درود پاک پڑھ لیں سلو الحبیب اللہ تعالی علا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آج کا موضوع بڑا نرالا ہے اور آج اس ٹاپک پر بات کرنی ہے کہ جب اس پر بات کی جاتی ہے ذکر کیا جاتا ہے تو آشقان رسول کی جو ہے وہ دل جھوم اٹھتے ہیں آنکھیں نم ہو جاتی ہیں چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے آج اس شہر کی بات کرنی ہے جہاں میرے آکا علی افراۃ وسلام جلوہ فرما ہے شاعر لکھتے ہیں نا چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ پہنچ جا گے انشاء اللہ مدینہ مدینہ مدینہ, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بیٹھے اسلامی بھائیوں ہو سکتا ہے دعوت اسلامی کے اجتماع میں شاید کوئی پہلی بار آیا ہو یا کم چند بار آیا ہو یا مغری چینل پر کوئی ایسا اچھا ویور ہو تو یہ سوچ رہا ہو کہ یہ اتنا مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہیں مدینہ منورہ سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں آج احادیث کے ذریعے سرکار نے اصلاق السلام کے فرامین کے ذریعے اور نبی پاک کا جو مبارک انداز تھا اس کے ذریعے ہم سیکھیں گے کہ مدینہ منورہ سے اگر پیار نہ کریں تو محبت کریں کس سے اس سے بڑا کوئی خوبصورت اس سے اہم اور اس سے مبارک کوئی شہر ہو تو بتائیے اللہ کی مہربانی سے کل ہمارے اجتماع میں جب ہم بریک فورڈ میں تھے ہم نے ذکر مکہ مکرمہ کیا فضائل مکہ بیان کیے حج کا تذکرہ کیا اور آج بات کریں گے اس شہر کی جس کے بارے میں امام عشق محبت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت لکھتے ہیں کہ حاجیوں جیوں آؤ شہن کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کابے کا کعبہ دیکھو زیر نیزام ملے خوب کرم کے چیٹے آب رحمت کا یہاں جوش برسنا دیکھو غور سے سن تو رضا کابے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو ایک بات یاد رکھیں جو مکان ہوتا ہے نا اس کی جو خوبصورتی ہے اس کی اہمیت مکین کے ذریعے ہوتی ہے مکان خالی ہو تو ویران ہوتا ہے مگر وہی مکان میں کوئی بگ پرسنالٹی رہنے آ جائے تو بندہ کہتا ہے یہ فلاں کا مکان ہے حالانکہ یہ مکان پہلے تھا بھی تھا عام آدمی رہتا تھا کسی کو نہیں پتا تھا مگر اگر اس سوسائٹی کا اس شہر کا کوئی معزز کوئی بڑا آدمی اس ہوم میں آ کر رہے اب سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا مکان ہے بلکہ وہ اسٹریٹ مشہور ہو جاتی ہے کہ یہ اسٹریٹ اس پر اس کا گھر ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا جتنا پاپولر اتنا وہ مکان پاپولر ہو جاتا ہے قرآن کہتا ہے لا البلد لاسم باغل البلد قرآن کہتا ہے مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو بیٹھے بیٹھے اس کامی بھائیوں اس آیت کریمہ میں مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ ہے کہ رب کسم ارشاد فرما رہا ہے مکہ مکرمہ کی بٹ وٹ از دا ریزن بہائڈ اٹ کیونکہ اے محبوب تم وہاں پر موجود ہو تو اس سے متفقہ طور پر پتا چلتا ہے کہ مکہ مکرمہ کو عزت و عظمت جو حاصل ہوئی وہ نبی پاک علیہ السلاق و کی بدولت حاصل ہوئی میرے آقا وہاں پیدا ہوئے نبی پاک نے اپنی زندگی کے ترپن سال گزارے اس لیے قرآن کہتا ہے لا اقسم اور سبحان اللہ ابام عشق محبت اعلیٰ حضرت اسی قسم کی طرف کیا خود اشارہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں وہ خدا نے مرتبہ کچھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا وہ خدا نے مرتبہ کچھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا آل آل کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم یعنی قرآن قسم اٹھا رہا ہے اب علماء یہاں لکھتے ہیں کہ لکھے م... اسلامی م... بھائیوں جب مکہ معزمہ اور کعبہ شریف کو بزرگی نبی پاک علیہ فراط کے ایک عرصہ مکہ پاک میں گزارنے کی وجہ سے نصیب ہوئی تو مدینہ منوری کو اس سے بڑھ کر بزرگی کا اور شرف کا مستحق ہے کیونکہ جب سے آقا علیہ افراۃ السلام وہاں تشریف لے گئے اب جدائی نہیں ہوئی ہے میرے آقا وہی تشریف فرما ہے تو بڑی غور طلب بات ہے کہ بکرائے بکربا یقیناً افضل وعلیٰ ہے مگر نبی پاک علیہ اصلاۃ السلام آج بھی مدینہ منورہ میں جلوہ فرما ہے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں خود نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں المدینہ تو قبۃ السلام و دارالیما میرے آقا فرماتے ہیں مدینہ شریف کب اسلام اور دارال ایمان ہے ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلاق وسلام کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں آقا کی دعا آپ نے بہت بار سنی ہوگی اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے بکر رب ادخلنی مدخل اصد کیوں وہ آخرجنی مخرج افط قرآن کی آیت اس کا ترجمہ ہے اور یوں عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے سچی طرح داخل کر اور سچی طرح باہر لے جا حضرت ابو قطع رضی اللہ عنہ رابی ہیں فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں مدخل یعنی اے اللہ مجھے سچی طرح سے داخل کر اس سے مراد مدینہ منورہ مد ہے اور مخرج صدقن سچی طرح سے باہر نکال وہ مکہ مکرمہ ہے بہرحال یہ ہے مدینہ منورہ جس کا تصرا کتنے پیارے انداز میں قرآن میں احادیث میں سنو نبی پاک علیہ السلات السلام خود مدینے سے کتنا پیار فرما ہم ہم کیوں نہ پیار کریں ہم کیوں نہ تسکرا کریں ہم کیوں نہ لندن میں بیٹھ کر مدینے کی بات کریں اے دنیا میں سننے والے آشکان رسول آج ایک میسج بھی مدنی چینل سے لے لیجئے کہ ساری دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لندن کے خواب دیکھتے ہیں مگر عاشق رسول اگر لندن میں بیٹھا ہو تو مدینے کا تسکرا کرتا ہے اے سارے دیوان بیتاب ہے اس لیے چاہ کی قبرے انور مدینے میں ارے ہمارا تو ایمان ہمارے ایمان کا ٹکاضا یہ ہے کہ ہم سرکار ابھی اس رات و سلام کے مدینہ منورہ سے محبت کریں اس لیے کریں کیونکہ پیارے آقا وہاں ہیں میرے لکھتے ہیں نا خدا گر قیامت میں فرمائے مانگو لگائیں گے دیوان نعرہ وہاں بھی مدینے کا نعرہ لگانا ہے بہرحال میں بھی ساری بھائیوں یہ جواب ملے گا ان لوگوں کو جو کہتے ہیں یہ مدینے سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں سنو نبی پاک علیہ اللہۃ و اسلام فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث اے اللہ تو مدینہ اے منورہ کو ہمارا ایسا محبوب بنا دے جیسا کہ مکہ بلکہ اس سے بھی زیادہ خود نبی اب دعا فرما رہے ہیں تو جب سرکار علیہ اپنے لیے اپنے رفقا کے لیے مدینہ منورہ سے محبت کی دعا کر رہے ہیں تو آج جس کے دل میں مدینے کی محبت ہے وہ تو خوش نصیب ہے کہ یہ دعا کو مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی بچے بیٹے اسلامی بھائیو اب ایک خوبصورت دعا سنیے ندی افلاق علیہ اخلاق اسلام کو کتنا پیار تھا میرے آقا نے ایک بار دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی سمرینا و بارک لنا في مدينتنا و بارك لنا في صاعنا و بارك مردنا اللہ ابرو ہی ما اب دکا وہ خلی رکا وہ نبی جکا وہ نبی وہکا ترجمہ سنو اور ایمان تازہ کرو میرے آقا فرماتے ہیں اے اللہ ہمارے لیے ہمارے پھلوں میں اور ہمارے لیے ہمارے مدینے میں اور ہمارے لیے ہمارے پیمانوں میں برکت عطا فرما اے اللہ بے شک حضرت ابراہیم تیرے بندے تیرے خلیل اور تیرے نبی ہیں اور بے شک میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں انہوں نے مکہ مقرمہ کے لیے دعا کی اور میں ویسی ہی دعا مدینہ منورہ کے لیے کرتا ہوں اور اس سے بھی دو چند کی دعا کرتا ہوں اللہ غنی نبی پاک علیہ سرات السلام مدینہ منورہ میں برکت کی دعا فرمائے محبت میں اضافے کی دعا فرمائے بلکہ یہاں تک آیا کہ ایک بار نبی پاک علیہ سرات السلام صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ کی طرف آ رہے تھے میرے آقا کا یہ معمول تھا کہ جب مدینہ منورہ سے باہر ہوتے واپس آتے تو اپنی سواری کو تیز فرما دیتے مدینہ قریب آتا نا تو اپنی سواری کو تیز فرماتے ایک بار ایسا ہوا کہ نبی پاک علیہ سلاطل سلام کے صحابہ جو تھے انہوں نے اپنے چہرے پر کچھ کپڑا وغیرہ رکھ لیا غبار آ رہا تھا مٹی آ رہی تھی تو اپنا چہرہ چھپایا نبی پاک علی اصلاۃ نے غبار میں شفا ہے غور کیجئے کہ سرکار وسلم خود مدینہ منورہ سے اتنا پیار فرمائے بلکہ نبی پاک علیہ کو کیا انکرج کرتے ہیں سنیے مدینے کی زندگی کی تو کیا بات ہے میرے آکا فرماتے منی مدینہ فلاف ان اچھا میرے آقا فرماتے جس شخص سے ہو سکتا ہو کہ وہ مدینہ منورہ میں مرے تو اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفات کروں آہ آہ آہ یعنی انکریج کیا جا رہا ہے اور مفتی احمد یار نہیں, نہیں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ بندہ اس کے لیے ٹرائی کرے وہ مدین منورہ میں اپنی زندگی کا آخری وقت گزارے پھر غیر ضروری طور پر مدینہ سے باہر نہ نکلے تاکہ مدینہ منورہ میں ہی متفر نصیب ہو جائے اور یہ انداز کئی علماء کرام نے اپنایا امام مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ مدینہ منورہ میں گئے پھر زندگی میں ایک ہی حج کیا پھر مدینہ سے باہر نہ آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کیا دعا فرماتے اے اللہ مجھے تیری راہ شہادت بھی عطا فرما اور محبوب کے شہر میں موت اطا فرما یعنی یہ صحابہ کا انداز تھا بکی بکر اسلامی بھائیوں آج میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں آج اس ٹاپک کا مقصد یہ ہے کہ اگر دل میں محبت مدینہ کم ہو گئی ہے اگر یاد مدینہ میں آنسو نہیں بہتے اگر یہ دل مدینہ ملک کی یاد میں نہیں تڑپتا تو ہمیں اپنے دل کا علاج کروانا چاہیے کیونکہ آشی رسول کا تو منبا آشی رسول کی تو یہ سمجھیے تلب جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے ارے مدینے سے دور رہ کر بھی کوئی زندگی ہے شاعر دیکھتا ہے نا مزا کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں مزا کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے پہ جلے شما مدینے میں آقا مدینے میں ہے تو پھر تو ہمیں مدینہ منورہ ہی کی طرف ہونی چاہیے اور دنیا میں جنہوں نے مدینہ منورہ دیکھا ہے وہ میری اس بات کو ایڈمٹ کریں گے دنیا میں آپ نے یہاں یو کے میں بہت سارے شہر وزٹ کیے ہوں گے یورپ بھی ہو سکتا ہے گئے ہوں گے ایک بار چلے جائیں دو بار چلے جائیں جی بھر جاتا ہے کہ چلو یار یہ دگا تو دیکھ لی اب کچھ اور دیکھتے ہیں مگر مدینہ منورہ خدا کی قسم وہ شہر ہے جس کو ہزار بار دیکھ لیں پیاس بجھتی نہیں اور بڑھ جاتی ہے شربتِ دید نے ایک آگ لگائی دل میں تپسے دل کو بہایا ہے بجھانے نہ دیا اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تہنے رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا ہے میٹھے میٹھے سامی بھائی کوئی اور سٹی آف دا ورلڈ ہو تو بتائیے کہ جس کی یاد میں دنیا کی ہزاروں زبانوں میں کسی لکھے گئے ہوں آج مدینے جانے والا کوئی مل جائے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں بندہ کہتا ہے میرا بھی سلام میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دینا مدینہ بڑھ کی ہر ساخ بڑی قیمتی ہے کیوں نہ ہو نبی پاک علیہ اللہ سلام نے وہ بشارت عطا فرمائی ہے وہ انعام عطا فرمایا ہے روزہ رسول کی زیارت کرنے والوں کو وہ انعام ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں ہے میرے آقا فرماتے منزار ابری وجبت لہو شفاعتی جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی اندرا <سؤال> غور تو کرو نا ایک گناگار کے لیے اور کیا اسے چاہیے کہ آقا کے مدینے پہنچے اور شفاعت کی خیرات مل جاتی ہے پھر کیوں نہ تڑتے پھر کیوں نہ دل ادھر کھینچے ارے دنیا کے کون سے بڑے اولیاء کے ہیں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے اولیاء جب بات مدینہ منورہ کی آتی ہے جب بات روزہ رسول کی آتی ہے تو انداز ہی بدل جاتا ہے دیوانگی چھا جاتی ہے تاپ پر جاتی ہے اے میرے اور محترم اسلامی بھائیوں اور ودنی چینل کے ناظرین یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہماری مدینہ منورہ سے خاص ہماری چاہت ہو لگاؤ ہو جانے کی طرف ہو اور یاد رکھیے علما نے جو رائس لکھے قاضی ایاز نے شفا شریف نے وہ رائس رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے اپون از اما میری یعنی نبی اعتباق کے وہ حقوق جو ہیں ہم پر ہمارے آقا کے جو حق ہیں اس میں سے ایک رائٹ یو بھی لکھا حق ہے کہ ان کے روزے کی زیارت کو جایا جائے وہاں کا خبر اختیار کیا جائے مگر بدکسمتی یہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اپڈ بھی کر سکتے ہیں مگر وہ مدینہ منورہ نہیں جاتے سفر نہیں کرتے آج کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا دیکھی ہے اور مدینہ نہیں دیکھا ان کو ایسا نہیں کہ خود نہیں کئی تو وہ ہیں جنہیں بلایا نہیں جا رہا انہیں اور ڈرنا چاہیے کیونکہ مدینہ منورہ جانے کے فیصلے بڑے نرالے ہیں جسے جس چاہ دروپ بلا لیا جسے جس چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اے لندن میں رہنے والے آشقان رسول مدینہ منورہ کی تڑف بڑھاؤ اپنے دل میں وہاں جانا اپنی زندگی کا معمول بناؤ کیونکہ مدینہ منورہ سے محبت دراصل یہ سرکار علی السلام سے محبت ہے ارے میرے آخر اگر دنیا میں کسی اور شہر میں ہوتے تو سرکار کے آخ اسی شہر کی بات کرتے اسی شہر کا تذکرہ کرتے لیکن ہم مدینے کی بات کیوں کرتے ہیں شیخ طریقت ابھی رہنے سنت اپنے شیر میں سمجھاتے ہیں لکھتے ہیں مدینہ اس لیے آتا بھی جائیں بے شک کئی ممالک کے موسم کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں گرینری جی کو پسند کرتے ہیں مگر سچ بتاؤں مدینہ منورہ کے ریگستانوں کا جو حسن ہے وہ دنیا کے باغات کا نہیں ہے مدینہ کی گرمی میں وہ لطف ہے جو دنیا کی ٹھنڈ میں نہیں ہے آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں مگر جب مکہ پاک سے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کرتے ہیں اور جیسے جیسے مدینہ منورہ قریب آتا ہے بورڈ آتا ہے کہ اتنا کلو میٹر باقی رہ گیا تفر تو کیجیے گا کہ گویا ہم مدینے کو جا رہے ہیں جیسے جیسے بورڈ آتے ہیں کہ مدینہ اتنا کلومیٹر رہ گیا ہے مدینہ اتنا باقی ہے ایک عاشق رسول کی دل کی کیفیت بدلنے لگ جاتی ہے کہ مدینہ بڑک بڑا میں گناگار میں گناگار گنا ہو کے سوا کیا لاتا آقا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکو کے پاس ایک طرف اپنی خطائیں یاد آتی ہیں ایک طرف یہ خیال آتا ہے کہ نبی پاک کو منہ کیا دکھاؤں گا میرے آقا علیہ رات و سلام کو اتنے شفیق اتنے مہربان اور ایک طرف میری خطائیں ہیں تمہارے تو وہ احساس اور نا اپنی ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے مگر جیسے جیسے مدینہ قریب آتا ہے دل کا رنگ بدلا چلا جاتا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے یہ کیسیت بڑھتی ہے اور جیسے ہی مدینہ والا میں داخل ہوتا ہے تو پھر دل سے ایسا لگتا ہے کہ صدا نکلتی ہے بات کیا ہے باد سبا اتنی کیوں محتر ہے سبز سبز گمبت کو چون کر چلی ہو فضا ہی الگ ہوتی ہے ہوا ہی الگ ہوتی ہے شاعر لکھتا ہے نا مدینے آ کے ہم سمجھے تک جس کس کو کہتے ہیں وہاں جا کر پتا چلتا ہے یقین کریں مدینے آ کے ہم سمجھے تقد کس کو کہتے ہیں فزا پاکیزہ پاکیزہ ہوا سنجیدہ سنجیدہ تمام چیزیں ہی میں ہیں واقعی یہ باتیں آپ کو میں الفاظ میں نہیں سمجھا سکتا جنہوں نے مدینہ منورہ دیکھا وہ میری بات کو ایڈمٹ کر رہے ہو جنہوں نے نہیں دیکھا میں انکریج کر رہا ہوں تو مدینہ منورہ کی کیا شان ہے نبی پاک علی السلام کا ایک اب میں آپ کو کچھ ایکسٹرا فیچر مدینہ منورہ کے بتاتا ہوں تاکہ سنتے جائیے اور ہر اس ایک فیچر پر ہر ایک اس مدنی پھول پر سبحان اللہ بھی کہتے جائیے اور شوق مدینہ بڑھاتے جائیے دیر از نوٹ اے سنگل سٹی آن دا ارتھ دیٹ ار سو مینی بلس نیمس ایز وی ہیو فار دا ہولی سٹی آف مدینہ منورہ سم اسلامک اسکالر ہنڈریڈ نیمس مدینہ منورہ کے سو نام علماء کے نے لکھے مدینہ منورہ از دیٹ سٹی In, in, in whose love the, and grief of living away from it a large number of kafidah a type of poetry has been written in most languages of the world and are being written and will be written subhanallah the beloved prophet sallallahu alayhi wa migrated here and resided here Allah's name is Taba when the beloved prophet sallallahu alayhi wa would return from a journey and approach Madinah he sallallahu alayhi wa sallam would increase the speed of his carriage Due to the excessive love. Subhanallah. The beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam felt peace of heart in madinah -e munawwara The beloved Prophet sallallahu alayhi wa would not wipe the dust of Madinah from his blessed face and also would not stop the companions from doing so and said that dust of Madinah has healing powers. Sayyidina Saab ibn Waqqar sallallahu alayhi wa has narrated that when the beloved Prophet sallallahu alayhi wa was returning from Battle of Tabuq Some companions who, who, who could not participate in battle of tabooq met him on the way. The blue, the dust, one person toward his nose, the beloved prophet sallallahu alayhi wa removed the cloth from his nose and said, I swear by him, under whose power my life is, there is a cure of every disease in the sand of Madinah-yay-mudwara. Sabaab bimariyoun se shifa hai. Madinah ki khak, subhanallah. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں میں گفٹس آف بلسنگ ہر ایک ارے میں جانے والوں کو فرشتے استقبال کرتے ہیں صلی اللہ عسلمائز As to die in Medina The beloved prophet Sallallahu alayhi wa Will intercede on behalf of the person Who dies in Medina The person who enters Masjid i -e -E In the state of Vudu And performs salah in Masjid i -e -E Will get reward of one Hajj uh -huh. The person My dear Islamic brothers The space between Khujr i اینڈ ممبر منور از ون آف دا گارڈن آف پیراڈائز سبحان اللہ نبی پاک کے روزوں اور دنبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے روز ریاض الجنہ جسے کہا جاتا ہے ذرا غور کرو تو ہم نے کبھی سوچا ہے کہ بدینہ منورہ میں جنت کی کتنی ساری چیزیں شاعر لکھتا ہے نا تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے آلा جب ارے اور مدینہ منورہ میں ہے پیچھے بیچے اسلامی بھائیوں سے غور کیجیے یہ وہ ماؤنٹین ہے جس کا جو ڈائمینشن ہے وہ اباؤٹ نائن مائل ہے بگیسٹ ون آف دا بگیسٹ ماؤنٹین اوور در مگر اس پہاڑ کے بارے میں میرے آکا فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرتا ہے خلاصۂ حدیث ہے اور محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا علماء سٹون ماؤنٹین اف ماؤنٹین لر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے اب پارے آقا کا امتی اگر نبی یہ بات ہے سچا پیار کرے تو وہ جہنم میں کیسے جائے گا تو اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی آش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو تو مدینہ اسلامی سے سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمیں بھی نبی پاک سے سچی محبت کرنی چاہیے ارے مدینہ میں ایسی بہت ساری جگہ ہیں جو اس طرح کی مجھ کی بشارتیں ہیں تو بہرحال میچے بیچے اسلامی بھائیوں مدینہ منورہ سے ہمارے اسلاف کا کیا انداز تھا سبحان اللہ ایسی ایسی باتیں اسلاف کے بارے میں ملتی ہیں کہ ہمارے اسلاف کس طرح مدینہ ملبرہ میں داخل کرتے بات کرتے امام عشق کو محبت اعلی حضرت کی الا <سؤال> حضرت رحمۃ اللہ تعالی جب دوسری بار مدینہ منورہ گئے تو <سؤال> اب مدینہ منورہ میں امام عشق کو محبت اعلی حضرت تو وہ ہیں یہ وہ ہستی ہیں جو آج بھی عشق مدینہ سکھا رہے ہیں آج بھی آپ کو اپنے دل میں مدینہ مربرہ کا عشق پیدا کرنا ہے سرکار نے سراپن و سلام سے محبت سیکھنی ہے تو امام عشق محبت اعلی حضرت کی سیرت کو پڑھیں یا آپ کے ناطیہ کلام کو پڑھیں اعلی حضرت کتنے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا وہ رکھنے والے یہ جانچ چشم و سر کی ہے آپ کو پتا ہے مدیرہ مدفبرہ میں نبی پاک کا جو روزہ ہے آج ہم دنیا میں کسی کے پاس اگر کسی پرائم منسٹر کے پاس جائیں تو آس پاس فوجی ہوتے ہیں آس پاس اس کے سروٹس ہوتے ہیں آس پاس پروٹوکول آفیسر ہوتے ہیں آؤ میں بتاؤں میرے آقا کے دربار کے جنگ کون گھومتے ہیں احادیث روایت سے مقبول ملتا ہے کہ سرکار علی اصلاق اسلام کے روزے پر ستر ہزار فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں ستر ہزار شام حاضری دیتے ہیں اچھا ایک اور عجیب بات سیونٹی تھاؤزینڈ اینجلس ان دا مارننگ سیونٹی تھاؤزینڈ نیکسٹ اینجلس ان دا ایوننگ اور جو ایک بار آتا ہے نا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا ونس ان لائف ٹائم 12 باور وی کین سی اباؤٹ ہاف اے ڈے اتنی دیر کی حاضری ہے اب یہ بڑی امیزنگ بات ہے اور کوشچن مائنڈ میں پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بار کیوں اس کا نتیجہ کیا ہے یہ کب سے شروع ہے میرے آقا کو روزہ انور میں گئے ہوئے آلموسٹ مور دین فورٹین ایئرز ہو گئے اف یو وانٹ ٹو کیلکولیٹ دا اماؤنٹ دا کوانٹٹی آف اینجلس اللہ کے فرشتے کتنے ہیں تو کبھی کیلکولیٹر لے کر بیٹھیے گا ایک دن میں کتنے فرشتے حاضری دیتے ہیں ہنڈریڈ اینڈ فورٹی تھاؤزینڈ پر ڈے ٹھیک ہے 70,000 صبح ستر شام تو آپ 140,000 کو پہلے تو ملٹی پلائی کیجیے گا تھری یا ڈیز سے ایک سال ہو گیا پھر اس کو ملٹیپلائی کیجیے گا فورٹین ہنڈریڈ مور دین فورٹین ہنڈریڈ ایئرس آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا اور یہ صبح قیامت تک حاضری دیتے رہیں گے اب یہ کیا وجہ ہے تو پتا چلے گا کہ اللہ کے فرشتے کتنے ہیں کتنی بڑی کوانٹٹی ہے اور ہر فرشتہ چاہتا ہے کہ میری حاضری دربار اس حالت میں ہو جائے اعلیٰ سمجھا رہے ہیں ستر ہزار صبح ہیں ستر رخص بار گاہ بس اس قدر کی ہے ریزن بہائڈ اٹ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے اور یہ بار گاہ مرہمت عام تر کی ہے ارے یہ دربار وہ ہے جہاں ہرشتہ حاضری دینا چاہتا ہے اگر یہ ٹریننگ نہ ہوتی یہ باریاں نہ ہوتی تو بہت سارے رہ جانے تھے اور پھر ہمیں سمجھا رہے ہیں سنو غلاموں معصوم و کرو تو عمر میں صرف ایک بار بار وہ معصوم ہیں گناہ نہیں کرتے مگر لائف میں ونس ان اے لائف انہیں موقع ملتا ہے معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہے تو سلا عمر بھر کی اے گناگاروں تھمے تو زندگی بھر رہو تو منع نہیں ہے کتنے کریم ہے آقا اپنے امتیوں کے لیے تو بہرحال اعلیٰ حضرت مدینہ منورہ پہنچے امیجن کیجئے وہ شخصیت جو لوگوں کو الب و رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ٹیچ کرتی ہو جو جب مدینہ منورہ پہنچے ہوں گے کیا, کیا کیفیت ہوگی اب ذہن میں یہ خیال تھا کہ روز رسول پر حاضری دوں گا اور نبی پاک علی اللہۃ السلام کا دیدار کرنا ہے ہائی وانٹ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم with naked eyes. پیارے آتا کو اب اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے روزہ رسول پر حاضر ہوئے سنہری جانوں کے سامنے کھڑے ہو گئے ساری رات درور پڑتے رہے نائٹ درور پڑتے رہے مگر عاشق کو آزمایا جا رہا تھا ٹیسٹ کیا جا رہا تھا دیدار نہ ہوا اب جب رات گزر گئی تو اعلیٰ حضرت قلم اٹھا کر وہ شاندار قصیدہ لکھا کیا خوبصورت کلام لکھا آپ لکھتے ہیں وہ سوئے لال پھرتے ہیں پھر دن اے بہار پھرتے ہیں ہر چراہے بازار پر قدی کیسے پروانوا پھرتے ہیں لکھتے ہیں اس جلی کا گدا میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے پھر لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا انتفاری کے ساتھ کے ساتھ لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں ہم عاشق رضا تو کہتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں But try to understand اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گئے نبی پاک علیہ اللہ نے اپنے عاشق پر ایسا کرم کیا کہ جاگتی آنکھوں سے بھیہار کرا آدھا حضرت نے نبی پاک علیہ اللہ کا جو ویژن تھا میرے آقا کو دیکھا مگر اپنی اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا اور سبحان اللہ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا یاد میں جس کی نہیں ہوش تنوجا ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ اے بہرے فروغا ہم کو اس شیر سے پتا چل رہا ہے کہ امام اہل سند نے پاک کا دیوار کیا تو بہرحال مدینہ منورہ وہ ہے جہاں جلوے بھی عام ہیں جہاں کرم نوازیاں بھی عام ہیں اب مانگنے والا چاہیے تڑپنے والا چاہیے جانے کا جس کو دیکھے اسلامی بھائیوں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کسی کے پاس بعض اوقات ہو سکتا ہے یہاں کوئی ایسا اسلامی بھائی بیٹھا ہو یہ سوچ رہا ہو کہ میرے پاس تو مال و دولت نہیں ہے میرے پاس تو پاسپورٹ ویزا بھی نہیں ہے میں کیسے مدینہ منورہ جاؤں گا یاد رکھیے مدینہ منورہ کی جو حاضری ہے نا وہ پیسوں سے نہیں ہوتی یہ بلاوے سے ہوتی ہے آپ دلو کرتے رہیے آپ ندیے پاکرات السلام کو پکارتے رہیے آپ کڑپ بڑھائیے ہم نے دیکھا ہے ایسے غریب جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ مدینے پہنچ جاتے ہیں اور ایسے کروڑ متینی ہوتے ہیں جنہوں نے ساری دنیا کا ٹریول کیا ہوتا ہے نہیں دیکھا تو مدینہ نہیں دیکھا ہوتا <laughs> <laughs> کیونکہ امام امام مالک رضی اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ واش روم ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر کشید لے جاتے تھے یہ آسان نہیں ہے لیکن یہ علماء یہ آئین ماں ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کس طرح پاؤں رکھے یا صاحبِ بصیرت آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں اے میرے وکھے اسلامی بھائی اب یہاں یہ ہمارے لیے درس بھی ہے کہ جو مدینہ منورہ جاتے ہیں انہیں وہاں ادب کیسا کرنا چاہیے مدینہ منورہ جب بھی جائیں با ادب بن کر جائیں اس خیال کے ساتھ جائیں کہ میں کب آنے کے قابل تھا ہم قابل نہیں ہے ہماری حیثیت بھی نہیں ارے یہ گندا وجود یہ گندی آنکھیں لے کر کیسے مدینہ احمد جائیں لیکن اگر بلا لیا جائے تو سر شرم سے جھکا ہونا چاہیے اور کیسیات یہ ہو کہ میں کب آنے کے قابل تھا رحمت نے یہاں تک پہنچایا سرکار پہ تن من جان فدا سرکار توجہ فرمائے توجہ لینے کے لیے جائے شرمندہ جائے دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی ناطیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں اس انداز سے جانا ہے تڑپتے ہوئے روتے ہوئے درود پڑتے ہوئے آج لوگ بڑی جناب جس کو کہ چھٹا مزاق انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کر پھر شکوے بھی کرتے ہیں یار بڑی گرمی ہے بڑا رش ہے انتظام صحیح نہیں ہے یہ کبھی بھی مت کرنا مدینہ ہے منقبرہ جا کر کبھی کمپلینز نہ کرنا ارے جب بادشاہ کے در پر مجرم جاتا ہے تو مجرم کے نخرے نہیں ہوتے مجرم کو تو ایک ہی فکر ہوتی ہے بخشا جاؤں معاف کر دیا جاؤں مجھے رحمان رحیم کریم کے در سے مغفرت کا پروانہ ملے چاہے مکے جائیں چاہے مدینہ ہے جائیں با ادب جائیں دنیا میں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جس کو آپ آپ کوئی کام کہیں آپ کا کوئی جاننے والا ہو آپ کی بات ہی نہ مانے آپ کو ہمیشہ ڈس او وے کرے کہ آپ اپنے گھر مہمان بناتے ہیں اس کو آپ آپ اسے نہیں بلاتے کہ یار یہ کوئی بات ہی نہیں مانتا ہمارا تو کہنا ہی نہیں مانتا اللہ کی اتنی نافرمانیاں کریں محمود پاک علی السلام کی اتنی سندتوں کا خون کریں اگر پھر بھی ہمیں بلایا جائے تو پھر تو سر شرم سے جھکا ہونا چاہیے پھر تو کیفیات ہی کچھ اور ہونی چاہیے احساسات ہی کچھ اور ہونے چاہیے تو ہے میرے میچھی اور اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں جلدی جلدی مدینہ منورہ کی حاضری اشافر ملے لیکن مدینہ جانا نصیب کرے تو بڑا ادب نصیب کرے مدینہ کی تڑب کے ساتھ جانا نصیب کرے اور جب جائیں تو نبی پاک علیہ اصلاح السلام کی شفاعت کی خیرات لے کر آئیں سرکار علیہ اصلاح السلام کی رضا لے کر آئیں اور آخر میں یہ بات اد کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ ڈلے کر رہے خاص طور پہ حج کئی ایسے آشکان رسول ہیں مدری چینل کے ویور ہوں گے کہ جو جن پر حج فرض ہو چکا ہوگا افتتاح رکھتے ہوئے بھی حج پر نہیں جا رہے دلے نہ کریں یہ فرض ہے جلدی جائیے مدینہ منورہ بھی جائیے وہاں سے خیرات لے کر آئیے پھر دیکھیے زندگی اچھی ہو جائے گی لیکن ایک اور بات ارز کرتا چلوں کچھ لوگ مدینہ منورہ یا حج پر جانے کا جب ارادہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں اب حج پر جاؤں گا پھر نمازی بن کر آؤں گا میں جناب وہاں جاؤں گا پھر چہرے پہ گاڑی سے لوں گا ان سب کو میرا بدنی مشورہ ہے کہ اگر جا رہے ہو بلکہ نہیں بھی جا رہے ابھی تک پلاننگ نہیں بنی مگر آج سے نمازیں شروع آج کے چہرے پر داڑھی سنتوں پر عمل شروع کر دیجئے انشاءاللہ مہمان بھی بنایا جائے گا اٹائیں بھی کی جائیں گی تو بہرحال برچ اسلامی بھائیوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے نظارے دنیا کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہیں لیکن ہمیں اگر اپنے دل کو واقعی عشق رسول کا غزینہ بنانا ہے تو ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے مدینہ منورہ کی محبت کو دل میں بڑھانا ہوگا واقعات تو بہت سارے ہیں ارے راتیں گزر جائیں گی مگر مدینے کی باتیں ختم نہیں سکتی میں مشورہ دوں گا آپ مکے مدینہ مدینہ ایسے ایسے جاتے تھے اللہ والے جب مدینہ جاتے تھے تو ان کے جانے کا انداز کیا ہوتا تھا وہ پڑھیں گے تو شوق بڑھے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سرکار علیہ وسلام سے سچی محبت اتا فرمائے اور یہ بہانے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کیجئے دعوت اسلامی کا مدری چینل دیکھتے رہیے مدری چینل ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدری چینل تو ہمیں بھر بھر کے جام پلاتا ہے عشق رسول کے دنیا میں کوئی ایسا چینل نہیں ہوگا جس کو دیکھ کر لوگ مدینے کی یاد میں روتے ہوں کوئی ایسا چینل نہیں ہوگا جس کو دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر خوف خدا میں لوگ روتے ہوں الحمد یہ مدری چینل ہے اور اسکائی پر یہ یو کے بھی موجود ہے ضرور اسے دیکھیے علی الحبیب اللہ علیہ وسلم. آمد آمد آمد آمد آمد آمد آمد.